اور جسے اللہ راد کہنا چاہے اس کا سنیا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سنیا تن خوب رکا ہوا کر دیتا ہے گویا کسی کی زبردستی سے اسمان پر چڑھ رہا ہے اللہ انہی عذاب ڈالتا ہے آمان نہ لانی والوں کو